لام میم کا آیات الکتاب الحکیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لام میم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں ہدم و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ دین یقیم و نسلا طبون جو لوگ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم بالآخرات یوقین اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولائے کا الحدم الربیم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا کا حلقلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں پبینا سمیشتری اللہفیغ اللہ انصبیل اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے ویت تک اور اس کو وہ ملاق بنائے اولاکا اکما اعداب المحین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن اعداب ہے لاہول حدیث یعنی گانے بجانے کے آلات عَلَيْهِ اللہ علیہ وستقبرا اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے لَم يسمعها گویا کہ اس نے وہ سنی ہی نہیں کہکرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے فَبَشِّرْهُ بن عَلِيمٍ تو تو اسے خوشخبری دے دے دردنا کاذاب کی انعیم اِنَّ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک ان سالے انہوں نے اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں خالدینہ فیحہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ العزیز الفکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے نغر ابن حارث کہتے ہیں ایک یہودی تھا اس نے کچھ لونڈیاں ناچنے گانے والی وہ رکھی ہوئی تھی اور جب کوئی مسلمان ہوتا تو یہ اسے پھر تانے مارتا تنگ کرتا کہ دیکھو اسلام نے یہ سارا کچھ تمہارا بند کر دیا یہ دیکھو ادھر ہمارے پاس ناچ ہے گانا ہے شراب کباب ہے سارا کچھ ہے عیاشی عیاشی ہے یہ موج مستی بہتر ہے یا یہ ہر طرف ہی تنگیاں اور پابندیوں والا دین تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا خلق اسلم اللہ سبحانہ بحنہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھتے ہو وہ القافل ارد یا انتمی دبی کم اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے و من کل اور اس نے پھیلا دیے ہر ہر اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا باعزت جوڑا پیدا کیا ہر طرح کی عمدہ قسم کی چیزیں اگائیں خاضہ خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی پیدائش ہے اللہ کا پیدا کرنا اللہ کی مخلوق ہے فارونی مادہ خلقونی ہی تو تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے بالی ظالم نفیف بین بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں والدین اور یقینا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی انشکر اللہ کہ اللہ کا شکر کر و میں یشکر فعین یشکرفسی تو جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے عمل کا فارا فعین اللہ غنی الحمید اور جس نے کفر کیا تو یقینا اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے بہت تعریف کیا گیا ہے قالکمان ہی واہدو اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا یا بنائی اللہ تو شرک ملا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر ان نشر کا ظلم یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے انسان ابھی بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے والدین کو اپنے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں وسیعت کی ہم التحُن و فسا لح کی آمین اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے انشکرلی کرلی والی والی دئی کہ میرے لیے شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر المصیر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے وہ جا ادا کالا انتشری کا بھی مال سدا کبھی علم اور اگر وہ تجھے زور دیں اس بات پر کہ تُو میرے ساتھ وہ شرک کر کے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں فلا تو تہ تو تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر و ساحل ہوں پھر دنیا معروفہ اور تو ان کا ساتھی بن دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ و طبی صبی لمن انا و اور اس کے راستے کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا میںرجی حکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے بماكم تم تعملون تو جو تم عمل کرتے ہو میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا خبر دوں گا یا بنیا انا انتہار بیٹے اگر ہو کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر فتح کن فی اوف اسلاماتی یا آسمانوں میں ہو اوفل ارد یا زمین میں یا اللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے یا بنیہ یا بنیا اقیم اسقلا اے میرے بیٹے نماز قائم کر ومر بالمعروف معروف اور نیکی کا حکم دے ونہ عن المنکر اور برائی سے منع کر وسبر علامہ اصابک اور جو تجھے مصیبت پہنچے تو تو اس پہ صبر کر ان ذالک من عظم الامور یقینا یہ امور کی پختگی میں سے ہے ولا تصع اور خدک للناس اور نہ تو مائل کر نہ تو موڑ اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ولا تمشي في الارض مرا اور نہ تو زمین میں چل تکبر کرتے ہوئے ان الله لا يحب كل مختار فخور یقیناً اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر فخر کرنے والے اور اکڑنے والے سے مختال تکبر کرنے والا فخور فخر کرنے والا وقص اور اپنی چال میں میانہ اختیار کر وہ عدوز من سوتک اور اپنی آواز کو پست رکھ آہستہ رکھ انکر اسوات الاسعت الحمیر یقیناً آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے تو अकड़कड़ के चलना और ऊंची ऊंची बोलना यह दुरुस्त रही बेटा पता नहीं वो तो पता नहीं कोई हिकायत ही है الکمان کی طرف تو منسوب بھی نہیں ہے وہ تو پتا نہیں کس کی ہے الم تارو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ سخر ما ما السماوات و الارض کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ذَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور اس نے اپنی ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پھیلا دی ہیں یا تم پر پوری کر دی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتا ہے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے وداقی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نادل کی ہے قالو بلن طبی اما وا علیہ آباانا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے اولا قان شعیقان کیا اور اگر ہو شیطان انہیں جلنے والے عذاب کی طرف بلاتا ہو و مَیُسْلِمْ وَجْہَهُ إِلَى اللّٰہِ اور جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے وہ وہ محسن نسحال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو فقد استمسك بالعروۃ الوثقا تو اس میں مضبوط کڑے کو تھاما ہے وہ ان اللہ ہی الامور اور امور کا انجام اللہ کی طرف ہے فمن کفر فلا يحزن ککفرہ اور جس نے کفر کیا تو آ, اسے, اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے بِمَا <عَمِلُو> تو ہم انہیں بتائیں گے جو کیا ہے انہ سدور یقین اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے کلیلہ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں اِلَى <غلید> پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے والا انسا اللهم انا خلق السماوات والارض لا يقودن الله اور اگر اپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی قل الحمد لله کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا علمون لیکن انوں میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ ہی ما في السماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ان الله هو الغني الحميد یقینا اللہ تعالی بہت بے اور تعریف کیا گیا ہے ولو ان ما في الارض من شجره اطلام والبحر يمده من بعده سبعه اجھر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم اور اگر یقینا زمین میں جو کچھ بھی ہے درختوں میں سے وہ سب کے سب درخت قلمے بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے بعد سات سمندر اور بھی تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے <تصفح> یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ما و ولا والا الا اللہ کا تمہاری تخلیق اور تمہارا اٹھنا نہیں ہے مگر ایک ہی جان کی طرح ان اللہ حسمی بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے المترا اند اللہ خنحار فی, فی اللیل کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یقینا اللہ تعالیٰ دن کو داخل رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں و شخر اشم اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو کل یجری ال اجل مسمہ ہر ایک چلتے ہیں مقرر مدت تک و اللہ حبیمہ تمل خبیر اور یقینا اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اللہ هو الحق اس وجہ سے کہ یقینا اللہ حق ہے کبیر اور یقین اللہ, اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے الم تارا جو بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ بڑا ہے المترا ان الفلکا تجری فل بہرحمت اللہ ہی کیا تون نے دیکھا نہیں ہے کہ کشتیاں اللہ کی نعمت سے سمندر میں چلتی ہیں لیوری یقم آیا ہی تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے ان نفیدہ لکل آیات ان لک الثبار ان شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہے ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے وحداشیا موجن کس دلہ لی جب ان کو کوئی موج ڈھانپتی ہے کز علی سایوں کی طرح د ابواہدین اللہ, مخلصین اللہ الدین کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے فلما تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے مقتصد تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں جہد آیاتی نا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا اللہ کل خدار کفور مگر ہر غدار عہد توڑنے والا اور نہ شکرا ستو رب لوگ اپنے رب سے ڈروش یو ملائد ان شی آ جس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی والد اپنی اولاد سے اور نہ ہی کوئی اولاد کفایت کرنے والی ہے اپنے والد سے کچھ بھی اِنَّ وعد اللہ حق یقین کا وعدہ سچا ہے فلا الحیات الدنیا تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیاوی زندگی ولا باللہ الغرور. اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں بہت زیادہ دھوکے باز یعنی شیطان ان اللہ یقیناً اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم وہ انزل اڑ تھا اور وہ نازل کرتا ہے بارش و یہ علم و معافی اور جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے وما تدری نفسم مادا تقسیم وغا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی وما تدری نفسم بھی اور نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کس زمین پہ مرے گی انخبیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے مفاطی الغیب غیب کی چابیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا قیامت کب ہے بارش کب ہوگی رحموں میں کیا ہے کل کسی نے کیا کرنا ہے اور کس نے کہاں مرنا ہے بارش کی... بارش نہیں بلد یہ بلد کسی کو علم نہیں ہے بارش کے بارے میں یہ ہے ایک اندازہ اندازہ اور چیز ہے چکا اور علم اور چیز ہے تکے اور علم کے اندر فرق ہے یہ نہیں کہتے ہو ہو سکتی ہے متوقع ہے وہ سوکات ٹھیک وہ سوکات یہ اس کو علم نہیں کہتے یہ ہے اندازہ شک زن گمان علم ہوتی ہے پختہ بات پکی سو فیصد یقینی اور پھر اسی طرح قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں رحموں میں کیا ہے زیادہ زیادہ جنس معلوم کر لیتے ہیں یہ تو پہلے بھی کرتے تھے معلوم کیا وہ ہو ہی ہوتا نہیں آج جو الٹراساؤنڈ سے اندازہ لگاتے ہیں اس کی نسبت جو پرانے یقین لوگ ہیں ان کے اندازے زیادہ پرفیکٹ ہوتے تھے ہاں ہے اندازہ سو فیصد یقینی نہیں ہے اور پھر اندازہ صرف جنس کے بارے میں ہے بس باقی نہیں اس کی فطرت اس کی عادات اس کا اخلاق بھی کچھ بھی نہیں بھی. یہ مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علی فلا مین تنظیر رب العالمین اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے ام یقولا ہو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے بلحو الحق من بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے لتم زیرا من من قبل تاکہ تو ایسی قوم کو ڈرائے کہ جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا جائیں یعنی ہدایت ڈرانے کی وجہ سے ملتی ہے اگر کوئی راہ ہدایت پہ آتا ہے تو ڈر در ڈر کی وجہ سے اور جو خوشخبریاں ہیں وہ صرف اور صرف رغبت دلانے کے لیے ہوتی ہے اللہ العرش اللہ وہ ادا تھے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دنوں کے اندر اور جو کچھ ان کے درمیان تھا اسے بھی پھر وہ عرش پر مستوی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے استواء استفا العرش کا ذکر ہے اللہ کا عرش ساتویں آسمان سے اوپر ہے یعنی اللہ اوپر ہے ایک آدمی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا تو نبی کریم صاء اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جی میں نے اس کو تھپڑ مارا یہ شاید میں نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میرے پاس لیا آپ نے دو سوال پوچھے اللہ کدھر ہے اس نے کہا اوپر آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا پھر سام آسمان پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبیر السلام فرمایا اسے آزاد کر دے یہ مومنہ ہے تو آج کل بہت سارے لوگ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط رکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے اور کوئی کہتے ہیں اللہ کہیں بھی نہیں آپ کو نزدیک ہے ए, ए, ए, وہ تو نزدیک ہونا ایک اور چیز ہے اللہ دور بھی ہے دور ہونے کے باوجود قریب ہے مخلوق میں جو دور ہوتا ہے وہ قریب نہیں ہوتا جو قریب ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا جو لائن میں پہلے کھڑا ہوتا ہے وہ آخر پہ نہیں ہوتا جو آخر پہ ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا جو سامنے ہے وہ غائب نہیں جو غائب ہے وہ سامنے نہیں یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور اللہ یعنی یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی صفات ہے ویسے اللہ ہے کہاں عرش پہ اوپر آسمان دنیا پہ اللہ تعالی آتا ہے ٹھیک ہے تجد کا ٹائم آپ کو ہے کہ پوری دنیا میں رہتا ہے چوبیس گھنٹے مثلاً کہا تھا کہ راستے سے اگر ہم نکلے ان کو ڈھونڈنے تو منزلیں وہم و گما پہ آ گئے عقل کے ذریعے اگر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر یقین ختم اور گہم و گما نہیں رہ جائے گا بس نہیں سمجھا سکتا اللہ نے جیسے دوار کہا, دوار کہا مان لو بس اللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور یہ سمجھدانی چھوٹی سی ہے شفیع ہے اس کے سیوہ تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی صفارشی نہیں اخلا تتذکارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر من السمائل الارض وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے دمین کی طرف سمع یعرجو الیہی فی یومن کانا مقدارہو الفسناتی ممات عدون پھر وہ چڑھتا ہے اس اللہ کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے جس سے تم شمار کرتے ہو تمہاری گنتی اور تمہارے شمار کے مطابق اس دن کی مقدار زمین سے آسمان پر چڑھنے کی ایک ہزار سال ہے کیسی اتنا ٹائم لگتا ہے جتنا دنیا میں ایک ہزار سال گزرتے ٹائم لگتا ہے زمین سے آسمان کی یہ مسافت ہے غالق عالم الغیب وشہاد یہ ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا العزیز الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور سب پر غالب اللہ شہ خلا خلاقہ جس نے ہر چیز کو اچھا کیا اس کو بنایا بابا خلق الانسان انسانی ممتین اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی تم ما جا نسل ہو بن صلاً پھر اس نے اس کی نسل بنائی بن سلال مم ما ان مہین پانی کھینچے ہوئے سے حکیر کھینچے ہوئے پانی سے یعنی کہ انسان کی جو اول تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے آدم علیہ السلط اسلام کو اللہ تعالی نے بنایا مٹی سے اس کے بعد جب انسان کی باقی انسان کی جو تخلیق ہے وہ پھر اللہ سبحانہ صفا نے ہر بار مٹی سے نہیں بلکہ اس کی نسل کا طریقہ کار ذریعہ کیا رکھ دیا من من ایک حقیر پانی کے خلاصے سے سنما صبح پھر اس کو برابر کیا وہ ناختہ کافی ہی روحی پھر اس میں و... اپنی شکر کرتے ہو الارض خلق جدید اور انہیں کہا الارض کہ جب ہم زمین میں دم ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے یعنی کہ مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ اٹھائے جائیں گے بل ہم پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور کاش کے آپ دیکھیں کہ جب ہم لوٹا ہم نے کریں کرے موقنون ہم یقین رکھنے والے ہیں کل نفس خدا اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے ولیکن حق القول منی لیکن میری طرف سے بات حق ہو چکی ملاقات کو بھولے رہے انا نسی نہ ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے پودوکو اداب الخل اور ہمیش کی کازاب چکھو بیما کم تم تلون اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے اللہ تعالی بھولنے والا نہیں ہے ماں کا اور ابو کا لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انا نسی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف ہم توجہ نہیں کریں گے آگ میں پھینکنے کے بعد بس اب یعنی کہ اس طرح کہتے نا کہ جان بوجھ کے بھلا دینا اس میں بھولا ہوا نہیں ہوتا بندہ لیکن اس کو ویسے ہی اگنور کر رہا ہوتا ہے بے دھیانی کی دھیان کہ دھیان نہیں دیا اس طرف ہے یقینا ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ سب بقم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تصویر بیان کرتے ہیں وہ حملہ اس تک اور وہ تکبر نہیں کرتے جنوبهم عن ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں ربهم خوفا وطمعا و اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور تمہ کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں بس نہیں جانتی کوئی جان بھی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اس عمل کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے افمن کان مکمینن کا کمن کان فاسقا کا جو مومن ہے وہ اس طرح ہو جو نا فرمان ہے۔ لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ام الذین امنو وعملو الصالحات فلهم جنات المعوا نزلم مما كانوا يعملون لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے تو ان کے لیے ہمیشگی کے یا رہنے کے باغات ہیں بطور مہمانی اس کی وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے وہ عمل لذینہ فاسا منار اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹکانا آگ ہے کلاما ارادہ اور عید وی ہا جب کبھی وہ ارادہ رکھیں گے اس میں سے نکلنے کا تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور یقیناً ہمیں ہم انہیں قریب ترین آداب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چخائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں ومن ازلم ممن ذُكرت آيات ربه ثم اعرض عنها اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھیر لیا انا من المجرمین منتقمون یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ولقد اتینا موسی الكتاب وفلاتكن في مریۃ الملقاء اور البتہ تحقیق ہم نے موسی کو کتاب دی تو تو اس سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ہے ویعلم منهم ائما كاين يهدون بامرينا لما صوروا اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا وکانو اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے اختلاف کیا کرتے تھے مساقی نم اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان نقدا کل آیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں افلا کیا وہ سنتے نہیں ہیں اولم کیا وہ دیکھتے نہیں نسوق الماء الجرز کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں چٹل زمین کی طرف فنخری جو بھی ذرا کہتے ہیں بے آبو گیا بالکل صاف جا نہ گھاس ہو نہ کچھ ہو فنخن جو بھی اس کے ذریعے ہم کھیتی نکالتے ہیں تعلن فسم جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں افلائی کیا وہ دیکھتے نہیں واضم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ودا یا یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے یوم الفتحی لا ينفع اللذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون کہ فیصلے کا دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ بہلت دیے جائیں گے فاعلید عنہم منتظر پس ان سے اعراض کر اور انتظار کر انہم منتظرون یقینا وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کی مختلف زبانیں رہی ہیں عبرانی تورات عبرانی میں نازل ہوئی ہاں قرآن یہ سب بنی اسرائیل پر نازل ہوتی رہی